امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے شب برأت کے نوافل کے بارے میں کچھ بتائیے حضرت علامہ احمد الصاوی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر ساوی شریف میں نقل کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا جس نے اس شب یعنی شب برأت میں سو رکعت نماز پڑھی اللہ از وجل اس کے پاس سو فرشتے بھیجتا ہے تیز فرشتے اسے جنت کی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 یہ سو رکاتیں ہر شب برات میں پڑا کرتے تھے جب سے پڑھتے تھے یہاں تک کہ ایک بار چاند میں اختلاف ہوا تو آپ نے دو راتیں مسلسل کہ شاید آج رویوں چاہے شاید کل پندرہویں ہو تو دو راتیں آپ نے سو شو رکعتیں ادا فرمائی یہاں تک کہ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی کی زندگی کا جو آخری سال تھا نقاحت تھی بے چینی تھی اس کے باوجود شب برات جب آئی تو آپ نے یہ سو نفل اس میں ادا فرمائے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اس میں کوئی مخصوص صورتوں کا بیان نہیں ہے جو بھی آپ صورت چاہیں سورہ فاتحہ کے بعد سور اخلاص بڑھ اور اس کا وقت جو ہے چودہ شہبان کو غروب, غروب آفتاب سے لے کر پندرہ کے صبح صادق کے درمیان یہ پوری رات میں جب بھی چاہیں یہ سو نوافل پڑھے جا سکتے ہیں والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم على الحبيب صلى الله تعالى على محمد